من ماتار کا اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑے مؤخضہ کرے تارا کا علیحا مندا تو زمین پر کوئی بھی جاندار نہ چھوڑے زمین پر کوئی بھی چلنے والا نہ چھوڑے ولاک لیکن وہ ان کو مؤخر کرتا ہے ایک مقررہ مدت تک فا جمل و تقدیمون اور جب ان کئی مقرر مدت آ جائے گی مقرر کردہ وقت آجائے جائے گا تو وہ ایک گھڑی بھی مؤخر نہیں ہوں گے اور نہ وہ آگے بڑھیں گے لِلَّهِ مَا اور اللہ کے لیے وہ تجویز کرتے ہیں جس کو وہ خود ناپسند کرتے ہیں وہ تاثنا السینا اور ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں جھوٹ بیان کرتی ہیں انسنا کہ ان کے لیے بھلائی ہے لا جراما یقینا کوئی شک نہیں انہا لہم النار کہ بے شک ان کے لئے آگ ہے و انہا ہم فراتون اور وہ اس میں آگے کیے گئے ہیں اللہ ہی اللہ کی قسم لقد ارسلنا الہ امم من قبلی کا یقینا ہم نے تجھ سے پہلی بہت سی امتوں کی طرف رسول بھیجے فزینا لہم الشیطان اعمالہم تو شیطان نے ان کے اعمال ان کے لئے مزین کر دیئے فہو ولیہم اليوم وہی اس دن ان کا دوست ہوگا ولہم عذاب الیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبین لهم الذي اختلفوا فيه اور ہم نے تجھ پر کتاب صرف اس لیے اتاری ہے تاکہ تو ان کے لیے بیان کرے وہ چیز جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں وہ اور یہ ہدایت ہے وہ رحمتا اور رحمت قومی امین ایمان لانے والی قوم کے لیے وہ اللہ اما اور اللہ نے آسمان سے پالین آدر کیا ہے فاحیہ بل اور وبا موتی تو اس نے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد یعنی بنجر ہونے کے بعد زندہ کر دیا یعنی آباد کر دیا ان قومی اس میں ہیں ایسی قوم کے لیے جو سنتے ہیں وہ ان لکم فل عامل اور یقیناً تمہارے لیے جانوروں میں عبرت ہے نسخی کمافی بوتونی ہی ہم اس چیز میں سے جو اس کے پیٹ میں ہے اس سے تم کو پلاتے ہیں ممبئی فرتھن و دمن لبرن خالصین گوبر اور خون کے درمیان سے لبرن خالصاً خالص خالص دودھ صائغ للشاربين جو پینے والوں کے لیے خوش گوار ہے یہ حلق سے بہ آسانی نیچے اتر جانے والا ہے و من ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا و رزقا حسنا اور خجور اور انگوروں کے پھل سے تم اس سے نشہ حاصل کرتے ہو اور اچھا رزق ان فی ذلک لایتا لقومی يعقلون یقینا اس میں نشانی نشانی ہے اقل کرنے والی قوم کے لیے اور مکھی کی, کی طرف من کہ پہاڑوں کو اپنا گھر بنا لے پہاڑوں میں سے کچھ پہاڑوں کو اپنا گھر بنا لے پمین اور کچھ درختوں کو اور اس چیز میں سے جسے وہ چھپر بناتے ہیں من کلی پھر تو کھا ہر قسم کے پھلوں سے فصل کی سبولا ربی کی زلا پھر تو چل اپنے رب کے راستوں پر متی تابع ہو کر یورجو ممبوتون شرابن مختلف الوانو ہو اس کے پیٹ سے نکلتا ہے مشروب مختلف الوانو ہو جس کا رنگ مختلف ہے فی ہی شفاء اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے اِنَّ فی آیت اس میں نشانی ہے غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے اللہ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے پھر وہ تم کو فوت کرتا ہے فمنكم من يرد الى ارض اللہ تم نے تم کو پیدا کیا اور وہی وہ تم کو فوت کرے گا تم میں سے کچھ لوٹائے جائیں گے رزیل عمر کی طرف تاکہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے والا اور بہت زیادہ قدرت رکھنے والا ہے یعنی جب بندہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو پھر ایک مرتبہ اس کی کیفیت وہ بچپن والی ہو جاتی ہے لا علمی والی جاننے کے بعد پھر اس اس کا علم ختم ہو جاتا ہے واللہ فَبَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ اللہ تعالی نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے رزق میں برتری دی ہے فَمَن لَّذِنُ فُضِّلَ بِرَادٍّ رِّزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ پس وہ لوگ جنہیں فوقیت دی گئی ہے کسی صورت بھی اپنے غلاموں پر رزق لوٹانے والے نہیں ہیں کہ جن کے وہ مالک ہیں تاکہ وہ اس میں برابر ہو جائیں آفابی نحمت اللہ جہادون کیا وہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے اندر سے ہی تو تمہارے نفسوں سے ہی بیویاں پیدا کی ہیں و جعل لکم من بنینا و اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے بنائے ہیں یہ بات اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا ہے کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ, اور اللہ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں اور اللہ کے سوا وہ اس کی عبادت کرتے ہیں جو ان کے لیے کسی رزق کا بھی مالک نہیں آسمانوں میں اور نہ زمین میں اور نہ ہی وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں فلاط غریب اللہ الامثال تو اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو ان اللہ تم علم یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ورب اللہ, مثلاً اللہ, يقدر اللہ نے مثال بیان کی ایک غلام آدمی کی جو کسی چیز پر قادر نہیں ہے مننا اور ایسے شخص کی جس کو ہم نے اپنی طرف سے رزق دیا ہے اچھا ينفق و وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے پوشیدہ طور پر اور احلانیہ طور پر حلون کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں الحمد تمام تاریخ اللہ کے لیے ہے بل اکثر لا بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے وَضَرَبَ اللَّهُ اور اللہ نے مثال بیان کی دو آدمیوں کی ان میں سے ایک ڈونگا ہے جو کسی چیز پر قادر نہیں اور وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے جہاں پر بھی وہ اس کو بھیجتا ہے وہ کوئی خیر نہیں لاتا حل یستبی ہوا کیا برابر ہو سکتا ہے یہ و من یامر بالعدل اور وہ شخص جو عدل کا انصاف کا حکم دیتا ہے وهو علی سراط وہ علی صراط مستقيم ور سید راستے پر ہے واللہ غیب السماوات والارض اور اللہ کے لیے غیب ہے آسمانوں کا اور زمین کا وما امر الساعه الا قلم البصر اور قیامت کا معاملہ نہیں ہے مگر آنکھ چपकنے کی طرح او اور اللہ نے تمہیں نکالا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اللہ تعالی آج بھی نہیں جانتے تھے بل بل اور اس نے تمہارے لیے سماعت بسارت اور دل بنائے تاکہ تم شکر کرو جبا اما سک کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو آسمان کی فضا میں مسخر ہیں انہیں اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں تھامتا ان نفیدالآیات قومی یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ایمان لانے والی قوم کے لیے اللہ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں مس سے مسکن بنائے اور تمہارے لیے جانوروں کے چمڑوں سے گھر و اقامتی تم ان کو ہلکا سمجھتے ہو کوچ کے دن اور اقامت کے دن ٹھہرنے کے, کے, کے دن جانوروں کے چمڑوں سے گھر یعنی خیمے چمڑے کے امن اصوافی ہا وہ اوباری اور ان کے اون اور بالوں سے اثاثہ بنایا صوف کہتے ہیں بھیڑ کی اون کو بھیڑ کے بال اون اور وبر کہتے ہیں اونٹ کے بالوں کو اور شعر کہتے ہیں بکری کی اون کو بکری کے بالوں سے جو بنتی ہے اس میں اثاثہ گھریلو سامان ہے اور فائدہ ہے ایک مقررہ مدت تک اللہ نے تمہارے لیے اس چیز میں سے جو اس نے پیدا کیا ہے سائے بنائے ہیں اور تمہارے لیے پہاڑوں سے بچاؤ بنایا ہے چھپنے کی جگہیں بنائی ہیں جم سرابیرا اور اس نے تمہارے لیے کچھ کمیصیں بنائی ہیں تقیقم الحر جو تم کو گرمی سے بچاتی ہیں وہ سرابیرہ تقیقم بسکم اور کچھ کمیصیں جو تمہیں لڑائی سے بچاتی ہیں یعنی گریں کدالی یوتیم نعمتا ہوسلیمون اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی نعمت تم پر پوری کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ فن طلبہ تم پھر گئے فن علیہ کل بلا غلوم پھر اگر وہ پھر جائیں فَإنَّمَا عَلَيْكَ تو تیرے دن میں واضح پہنچا دینا ہے کا انکار کرتے ہیں وہ یوم کلی امدن شہیدا اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے ثم پھر ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا انہیں اجازت نہ دی جائے گی وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ اور نہ ہی ان سے معافی کی درخواست لی جائے گی یا نہ ان پر رحم کیا جائے گا وَإِذَا رَأَلَّذِينَ تَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُقَفَفُ عَلْهُمْ وَلَا هُمْ يُنزَرُونَ اور جب وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا عذاب کو دیکھیں گے نہ جائیں گے وَإِذَا ہم تیرے سیوا پکارتے تھے تم جھوٹے ہو وَالقو يوم اور وہ اس دن اللہ القنس اور وصدّوا عن اللہ عذابا فوق العذاب بما وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا ہم انہیں عذاب پر عذاب زیادہ دیں گے تا اس وجہ سے جو وہ فساد کیا کرتے تھے اور ہم تجھے ان سب پر گواہ کے طور پر لے کے آئیں گے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ لِكُلِّ اور یہ کتاب ہم نے نازل کی اس حال میں کہ ہر چیز کا واضح بیان ہے وہ ہودم ورحمتام وبشرال للمسلمين اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لئے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وايتاء القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي یقینا اللہ تعالی عدل اور احسان کا اور قریبی رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بنا کرتا ہے فحاشی سے اور سرکشی سے اور بے حیائی سے یعیدکم وہ تم کو نصیحت کرتا ہے لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو وَأَوْفُ بِأَحْدِ اللَّهِ دَعَاهَدْتُمْ اور جب تم وعدہ کرو تو اللہ کا وعدہ پورا کرو وَلَا تَنْقُلُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْقِيدِهَا اور قسموں کو پختہ کرنے کے بعد نہ توڑو وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا حالانکہ یقیناً تم نے اللہ کو اپنے آپ پر ضامن بنایا ہے ان اللہ یقین اللہ وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو ہوتی نقذہ اور نہ ہو جاؤ تم اس عورت کی طرح جس نے توڑ دیا اپنے سوت کو مضبوط کرنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر, کر کے توڑ ڈالا تنا ایا کم دخل تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان خرابی کا یا فریب کا ذریعہ بناتے ہو انتقونا امتن یا اربع من امتن کہ اس لیے کہ ایک جماعت دوسری جماعت سے بھڑی ہوئی ہو انما یبلوکم اللہ بھی یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے آزماتا ہے وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْ تُمْ فِيهِ تَخْطَرِفُونَ اور وہ تم کو قیامت کے دن ضرور بیان کرے گا جس کے بارے میں تم اختلاف کرتے تھے ولاؤ شاہ اللہ امتحدہ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم کو ایک ہی امت بنا دیتا ولا کن شاہدی میں شاہ اور لیکن وہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے ولا تس النا انا کن تم تلون اور تم ضرور سوال کیے جاؤ گے اس چیز کے بارے میں جو تم کیا کرتے تھے وَلَا اور اپنی قسموں کو آپس میں خرابی کا فریب کا ذریعہ نہ بنا لو ثبوتی اور تم اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے برائی کو چکھو گے عظیم تُم اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے وَلَا اور اللہ کی وعدے کے بدلے تھوڑی قیمت نہ خریدو انہ خیر بے شک جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے خیر الکم وہ تمہارے لیے بہتر ہے ان کو تم تمون اگر تم جانتے ہو مَا عِندَكْ وما عند ما باق جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَوْا هُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا ہم ان کو ان کا اجر دیں گے بہترین طریقے سے جو وہ عمل کرتے رہے مَنْ عَمِلَ صَالِحًا من دَقَنٍ او اُنْثَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ جس نے نیک عمال کیے چاہے وہ مرد ہو یا عورت اس حال میں کہ وہ مؤمن ہو فَلَنُح تو ہم اس کو زندگی دیں گے اچھی زندگی پاکیزہ زندگی ورنہ اجزیئن لهم اجرهم بيحسن ما كانوا اور ہم ان کو ان بہترین اعمال کے مطابق جو وہ کیا کرتے تھے اجر دیں گے فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم تو جب تو قران پڑھے تو مردود شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کر لے اللہ دیناً <مِتَوَقَّلُونَ> حقیقت یہ ہے کہ لَيْسَ لَهُ سُلطانٌ عَلَى آمَنُوا اس پر اس کا ان لوگوں پر کوئی غلبہ نہیں ہے جو ایمان لے آئے وہ اللہ رب اور وہ اپنے رب پر توقل کرتے ہیں بھروسہ رکھتے ہیں انوا سول یقینا اس کا غلبہ ان لوگوں پر ہے جو اسے سے دوستی رکھتے ہیں مشرق اور وہ جو اس کی وجہ سے شریک بنانے والے ہیں آیا تب مکانا آیا اور جب ہم کوئی آیت کسی دوسری آیت کی جگہ تبدیل کر کے لاتے ہیں اللہ اور اللہ تعالی زیادہ جاننے والا ہے جو وہ نازل کرتا ہے کالو تو وہ کہتے ہیں انما انتمختر یقیناً تو تو گھڑ کے لانے والا ہے بل اکثر ہم علمون اعلمون بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے قل کہہ دیجئے نزلہ روح القدس میں ربی کا بالحق اس کو روح القدس نے تیر رب کی طرف سے حق کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے لیو ثبت اللہ لینا آمانو تاکہ ان لوگوں کو ثابت قدم رکھے جو ایمان لے آئے وہ حدن اور یہ ہدایت ہے وہ مشرا اور خوشخبری للمسلمین مسلمانوں کے لئے وَلَقَدْ نَعْلَمُ إِنْ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعْلِمُهُ اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو تو صرف ایک آدمی ہی سکھاتا ہے لسان اللہ اس شخص کی زبان جس کی طرف یہ غلط نسبت کرتے ہیں اعجمی ہے اور یہ واضح عربی زبان ہے آجمی کہتے ہیں غیر فصیح عربی کو اجمی غیر عربی آجمی عربی ہو لیکن فصیح غیر فصیح عربی اور عربی فصیح عربی کو کہتے ہیں ان اللہ اللہ لا اللہ عذاب علیم یقیناً وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله واولئك هم الكاذبون یقینا جھوٹ صرف وہ لوگ باندھتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے اور وہ جھوٹے ہیں۔ من كفر بالله بعد ایمانه جس نے کفر کیا اللہ کا اس پر ایمان لانے کے بعد اللہ من اکرہ و کلبن مگر وہ شخص جس کو مجبور کر دیا گیا لیکن اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن تھا ولاکن من شرحا بال قفری لیکن جس نے کفر پر اپنا سینا کھول دیا غضب من اللہ تو ان پر اللہ کا غدب ہے ولہم ادابیم اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا یہ بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آیات اتنی کہ مشرقین ان کو ایزا دیتے تھے تکلیف دیتے تھے تو ان کی تکلیف اور اضاء سے بچنے کے لیے انہوں نے کلبہ کفر کہہ دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے پوچھا کہ کئی فوائد تھا قلبہ کا تو نے اپنے دل کو کیسے پایا اس نے کہا جی دل میرا ایمان پر مطمئن تھا تو آپ نے فرمایا ان آدو فارد اگر وہ دوبارہ تجھے کوئی تکلیف دے تو تو دوبارہ بھی ایسی بات کہہ لینا اس میں کوئی حرج نہیں ذلك مستحب الحیات حیات اس وجہ سے کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو پسند کیا آخرت پر ترجیح دی آخرت پر وہ قوم القافرین اور یقینا اللہ تعالی کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا اولائک اللذین تبع اللہ علی قلوبہم و سمعہم و یہ لوگ ہیں کہ جن کے دنوں سمعت اور بصارت پر اللہ نے مور لگا دی و اولائک ہم الغافلون اور یہی لوگ غافل ہیں لا جرم انہم فی الاخرت ہم الخاسرون ولا شبا یقینا یہی لوگ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہیں ثم ان ربکا للذین حاجروا من بعد ما فوتینوا ثم جاہدوا و صوروا ان ربکا من بعدها لغفور رحیم پھر یقیناً تیرا رب ان لوگوں کے لئے جنہوں نے اس کے بعد ہجرت کی کہ ان کو فتنے میں مبتلا کیا گیا پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا یقیناً تیرا رب اس کے بعد بخشنے والا بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے یَمَتَعْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادُلُ عَنْ نَفْسِهَا جس دن ہر جان آئے گی ہر شخص آئے گا وہ جھگڑا کرے گا اپنے طرف سے و توفاکل نفسی ما عمیلت اور ہر جان کو پورا پورا دیا جائے گا جو اس نے کیا وهم لا وہ حملہ یظلمون الر ظلم نہ کیے جائیں گے وغرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتي حارس كو هار غلم من كل مكان فقفرت بنعم الله اور اللہ نے مثال بیان کی ایسی بستی کی جو امن والی مطمئن تھی ان کے پاس اس کا رزق آتا تھا کھلا ہر طرف سے تو اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی فاضا کا اللہ علباسل جو بالخوف ہی باکام یسنع تو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو بھوک اور خوف کا مزہ چکھایا اداب نے, کو کو نے پکڑ لیا اور وہ ظالم تھے فقلو بما رزقكم حلالاً تو جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے حلال اور پاکیزہ کھاؤ بشکور نحمت اللہ تم یابون اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو انرمہ بح یقیناً تم پر صرف اور صرف مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جو غیر اللہ کے لیے پکارا جائے وہ حرام کیا گیا ہے فامنستر غیر ولادن فن اللہ وفور الرحیم تو جو مجبور کر دیا جائے وہ نہ بغاوت کرنے والا اور نہ سے تجاوز کرنے والا ہو تو یقینا اللہ تعالی بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے وَلَا تَقُولُ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حرام لِتَقْتَرُ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ اور جو چیزیں تمہاری باتیں بیان تمہاری زبانیں جو بیان کرتی ہیں تم وہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام جھوٹ کہتے ہوئے تاکہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو وہ وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ بانتے ہیں وہ فلا نہیں پائیں گے قلیل، تھوڑا سا سامان ہے، ولہم علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. حرمنا ما قصصنا من قبل اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے ان پر ہم نے وہ حرام کیا جو ہم نے تجھ پر پہلے بیان کیا ہے فما ہم اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا كَانُوا لیکن وہ اپنے آپ پر خود ہی ظلم پھر یقیناً تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے برے اعمال کیے جہالت کے ساتھ پھر توبہ کی اس کے بعد اور اپنی صلاح کر لی یقیناً بہت زیادہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے ان امتن قانتن للہ علیہ امتن وہ امت تھے پانی للہ اللہ کا فرما بردار ولم یقومشرقین اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے شاکر وہ اس کی نعمتوں کا شکر کرنے والے اجتباہ واسم مستقیم اللہ نے اس کو چنا اور اس کو سرات مستقیم کی ہدایت دی وآتیناہو فی الدنیا حسنا اور ہم نے اس کو دنیا میں بھلائی اعتا کی وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ السَّالِحِينَ اور یقیناً وہ آخرت میں نیکوں میں سے تھا فَمَّا وَحَيْنَا إِلَيْكَا نِتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمُ وَحَنِيفَا پھر ہم نے آپ کی تربحی کی کہ ابراہیم کے دین کی ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو جو بارے میں اختلاف کیا وہ انب کا قیامت اور یقیناً رب ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا اس چیز کے بارے میں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے ادعو الى ربك تو اپنے رب کی طرف بلا حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ و ہی احسن اور اچھی کے ان کے خلاف لڑ اس طریقے سے ان کے ساتھ جھگڑا کر جو کہ اچھا ہے اس کو جو اپنے راستے سے گمراہ ہے اس کے راستے سے گمراہ ہے اور وہ زیادہ جانتا ہے کو۔ وَإن بمثل ما عوقبتم ولا ان ہدایتی اور اگر تم بدلا لو تو اتنا ہی بدلا لو جتنی تمہیں تکلیف دی گئی ہے اور یقیناً اگر تم صبر کرو تو وہ یقیناً صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے اسبر اور صبر کر و ما صبروں کا اللہ بلّہ اور تیرا صبر صرف اللہ ہی کے ساتھ ہے ولا تخزَََََََََََ علیہم اور ان پر غم نہ کھا ولا تکوف ہی وئی کی اور جو وہ تدبیریں کرتے ہیں اس بارے میں کسی تنگی میں مبتلا نہ ہو ان اللّہ تقویِسنون یقینا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیکی کرنے والے ہیں